اور ان سے ان کے نبنی فرمایا اس کی بادشاہی کی نشان یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چہ ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز اور معزز ہارون کے ترکا کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے بے شک اس میں بڑی نشان ہے تمہارے لیے اگر آمان رکھتے ہو